اگر کسی شخص کی تراوی کی نماز نکل جائے تو کیا وہ اکیلا تراوی کی نماز پڑھ سکتا ہے اکیلے تراوی تو پڑھ سکتا ہے مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اپنے زمانے میں نظام بنایا بیس رکعت تراوی ہوگی با جماعت ہوگی اور ان بیس رکعتوں میں قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہوگا اس نعمت سے تو اب محروم رہ گئے یا نہیں ایک تو جماعت کے سواد سے محروم رہ گئے اور ایک قرآن مجید فرقان ہمیں جو اب تسلسل کے ساتھ سن رہے تھے اس میں بھی نقص پیدا ہو گیا کہ وہ سنت ادا نہیں ہوئی اس لیے محرومی تو ہے لیکن کوئی صحابہ اگر اکیلے ترابی پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی سنت ادا ہو جائے گی گناہ سے بچ جائے گا